عزیزا نمان آج جنوری انیس سو اکہتر کی تین تاریخ ہے اور درس پرانے کریم کا آغاز سورہ ان کی آیت ایک سو ستائیس سے ہو رہا ہے فور اوور ون ٹو سیون جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخری چند الفاظ میں بتایا تھا پرانے کریم اپنی زندگی کو گھر کی زندگی جسے کہتے ہیں فیملی لائف جسے کہتے ہیں اسے بڑی اہمیت دیتا ہے اس اہمیت کا اندازہ اس سے ہے کہ اس میں زندگی کے بڑے بڑے اہم مسائل کے متعلق صرف اصولی ہدایات پر اختصاف کیا ہے اتنا کے امور و کے متعلق بھی جو کچھ کہا ہے وہ کیونکہ یہ کہ کچھ حدود بیان کی ہیں کچھ اصول بیان کیے ہیں ان کی بدیات خود متعین نہیں تھی لیکن فیملی لائف کے متعلق آئلی زندگی کے متعلق بڑی تفصیل سے کام لیا ہے اس کی جویات تک بھی خود متعین کی ہیں اور بتائی ایک بار یہ نہیں بتائی بار بار ان کا ارادہ بھی کیا ہے فیملی لائف کے مفہوم صرف میاں دیوی کی زندگی نہیں یہ میاں بیوی کی ایک سواجی زندگی مقصود دو جات نہیں بلکہ اس کے نزدیک ایک بڑے اہم بنند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور برہکیر کے دکھ کے سامنے وہ مقصد بھی ہے جس کے پیشے نظر وہ اس شعبے میں اتنی تفصیلی رہنمائی سے کام دیتا ہے خانی طبی زندگی یا فزیکل لائف کو دیے تو یہ زندگی کی ایک ارتقایافتہ شکل ہے حیوانات کے جسم میں اور انسان کے جسم میں کبھی مشینری کی اصلیت سے کچھ بھی فرق نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ایک انسان کے جسم میں ہوتا ہے اور وہی کچھ ایک عوام کے جسم میں ہوتا ہے میں بزدو پہ والے عوام جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی بیماریاں بھی وہی ہوتی ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں ان کی से اسی طرح سے واقعہ ہو جاتی ہے ان کے یہاں پروپریشن کا افزائش نسل کا فائدہ بھی وہی ہے جو انسانوں کے یہاں ہے اس اعتبار سے انسانوں کی زندگی اور حوام کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن پرانے کریم میں جہاں یہ سبھی کمیت دنائی ہیں زندگی کیسانی بچہ یا زمین کے متعلق میں اس نے کہا ہے کہ وہ رحم مادر میں بھی کن کن منازل میں سے گزرتا ہے وہ مناظر وہی ہیں کہ جن منازل سے ایک حیران کا بچہ رہنے مادر میں گزرتا ہے لیکن آخر میں جا کے قرآن نے کہا ہے کہ یہاں تک تو دونوں مشلوط ہیں <تصفح> لیکن پھر انسان کی سوچ میں ہم نے اس کو ہلکے ندید میں تبدیل کر دیا بالکل نئی مخلوق تو ایسا نظر آتا ہے جیسے پچھلی کڑمی جتنی بھی تھی وہ تکاسی اوشن کی ان کا تو کلشن یہاں ختم ہوتا ہے اور یہاں سے ایک نئی مخلوق کی تداب ہوتی ہے بالکل نہیں مخلوط یہ کیا چیز اب اس کے اندر بالکل نئی بات بن کے آئی ہے پہلی چیز تو وہی کہ جسے اس نے خود خدائی توانائی کر کے تعریف کیا ہے نل روح نام وہ شاید اتر پریشت صرف خدا کو حاصل تھی کسی اور کو حاصل نہیں تھی اور کسی اور وہ لوگ کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس میں سے اس کا کچھ حصہ اسے بھی لیا یا اس توانائی میں وہ بھی مشکل ہو گئی صرف انسان کے لیے جو کہا گیا ہے اور یہ توانائی ہے اختیار اور ارادے کی جس سے پہلے جتنی کڑیاں گزری ہیں ساری है مجبور ہے جس محض پر زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے وہ مجبور ہوتی ہیں اس محج پر زندگی بسر کرنے کے لیے سلسلے کی اس قدر میں ان کے سامنے ٹو پاسبلٹیز نہیں ہوتی دو انکانی چیزیں نہیں ہوتی وہ دراہے پہ نہیں کھڑی کر جاتی تو دو راستوں میں سے دو راستہ وہ چاہے اپنے لیے انتخاب اس کا انتخاب کر لے ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور اس راستے پر چلنے کے لیے وہ جوڈ پیدا کی جاتی ہے ان کے لیے چوائس یا انتخاب کا سوال نہیں ہوتا انتخاب, ان اختیار و ارادہ جو انتخابی کا دوسرا نام ہے اختیار و ارادہ کی بڑی قوت ہے اور وہ قوت استحق کے پیش تک صرف خدا کے لیے مخصوص تھی اور اس نے پھر انسانوں کو اس میں سے کچھ حصہ دیا اختیار مثبت تو نہیں لیکن بہرحال اس نے شاید اختیار اور ارادہ کیا ایک تو بڑی چیز یہ اور دوسری اہم تبدیلی جو تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کی ایک شاخ ہے وہ یہ حوانات کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنے اندر وہ ساری رہنمائی لے کر پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق اس میں زندگی بسر کرنا ہوتی ہے اسے کچھ سکھاتا نہیں ہے پڑھاتا نہیں ہے بتاتا نہیں ہے بات لبو کری جائے گی ورنہ میں بتاتا تو مشاہدات تجربات میں کیا کچھ اس جنگل میں انسانوں کے سامنے کیا چیزیں آئی ہیں ایسی صورتیں بھی ایک پرندے جو خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہیں ایک جگہ وہ انڈے دے دیتی ہیں اس کے بعد وہ نر اور مادہ یا اس نر میں سے کوئی پرندہ وہاں محدود نہیں رہتا وہ اس بگیزے سے اڑ کئی ہزار میل دور جاتے ہیں ان کی اگر موجودگی میں ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ بچے پیدائش کے ساتھ ہی یعنی انہوں نے اس قسم کا کوئی پرندہ بھی دیکھا نہیں ہوتا کہ جا رہے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھا ہو وہ پیدائش کے ساتھ وہ ساری خصوصیات اپنے اندر رکھتے ہیں جو ان کے ماں میں تھیں یہاں تک کہ وہ جب کے قابل ہوتے ہیں وہاں سے اڑ کر انہیں راستوں سے جن راستوں سے ان کے ماں باپ آئے تھے واپس گئے تھے انہیں راستوں سے ہزاروں مل تک مندی سفر سزا میں طے کر کے اور ان مقامات میں جا ہیں کہ جہاں ان کے بڑے بڑے بچے تھے سمندر کی की مچھلیاں دو دو تین تین ہزار میل کی مقافت طے کر کے نئے سمندروں میں چلی جاتی ہیں وہاں جا کے اندر جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ فری چڑھی چلی جاتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ مچھلیاں انہیں راستوں کو طے کر کے حتیہ کے انہیں نقدی نالوں سے گزرتے ہوئے جہاں جا ہی ہیں جہاں ان کا مامل ہوتا ہے مائگریٹری بورڈ جو ہیں ان کے متعلق انسان میں بڑی معلومات حاصل کی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جس کے لیے آپ کو نہ تو دارال الطاحل کے ضروروں میں جانے, جانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ افریقہ کے سراؤں میں اپنے گھر میں مرغی کے نیچے بیٹھ مرغی کے اندر رکھ دیجئے دونوں میں سے بچے جس سے نکلیں گے مرغی کو الگ کر دیجیے اور ان دونوں کو چھوڑ دیجیے مرغی کے بچوں کو بھکیر کے پانی کی طرف ڈائیے تو بھاگ کے پیٹے کی طرف چلے جائیں گے بچپن کے بچوں کو ازار خشکی کے رکھیے کر کے پانی میں جا پہنچیں گے کشمیر علم نے انہیں یہ دکھا دیا ماں باپ نے کوئی تربیت نہیں دی کسی اسکول میں ان کو نہیں بھیجاتے ہی انہوں نے دیکھا دوں گا کسی کو دیو دیو ایسا کچھ کرتے ہوئے یہ چیز ان کے اندر بہت بڑی ایڈوانٹیج پوزیشن ہے بہت بڑا فائدہ ان کو واقع ہے انسانی بچے سے لیکن یہی چیز گمبھیر ہو جاتی ہے ان کے لیے اور وہ یہ کہ یہ بچہ دن خصوصیات کو لے پیدا ہوا ہے خصوصیات کے مطابق زندگی بسر کر کے مر جاتا ہے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا اور ایک بچہ ہی نہیں تین ہزار سال پہلے تو گھوڑوں کو بھی آپ دیجیے اور آج بھی اس کو دیجیے بالکل جیسے منجمد ناؤ ہوتی ہے اسی قسم کا گھوڑا وہی خصوصیات اس کی یعنی اپنے ماں باپ سے آگے بڑھنا نہیں بلکہ جس ماں سے وہ متعلق ہے اس میں ہزاروں سال بھی مشہیں وہ انہیں خصوصیات کے لیے آتا ہے है کے مطابق زندگی دفر کرتا ہے اور انہیں کے مطابق مر جاتا ہے جو وہی سے وہی رہتا ہے آگے ایک قدم نہیں اس کا اٹھتا لیکن انسان کے بچے کو آپ پیدا ہونے کے ساتھ تو وہ اس قسم کی خصوصیات بھی اپنے اندر نہیں لے کے آتا جتنا بکری کا بچا یا دودھ کا بچا موزے کا چوزہ وہ اتنی سی چیز جس کو قدرتی اس کی زندگی باقی رکھنی ہے زندہ رکھنا ہے یعنی ملک کے لیے بس پر اپنی خراب کے سرپسموں کی طرف جانا بتنا تو اس معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ بالکل کوڑا یعنی پنجابی کیسی انہیں پتا کہنا ہے بالکل کوڑا یعنی ابھی میں نے <laughs> کہا ہے کہ مرغی کے بچوں کو پانی کی طرف لے جائیے تو بھاگ جاتے ہیں وہاں سے چین کا سایہ اگر ان کے سامنے چین نہیں چین کا سایہ اگر وہاں سے گزر جائے تو آپ دیکھتے کس طرح سے در کے ما کے پر ان جاتے ہیں تمہیں خطرے ہوتا ہے ہمیں ساس ہوتا ہے کہ کون سی مقامی ہمارے لیے تباہیاں ہیں لیکن جس گھر میں بچہ ذرا में چلنا سیکھے آپ دیکھ لو کیا مصیبت کرنا پڑے گا دیکھنا پانی میں گیا اس کے چلے نے ہاتھ ڈال دیا کی کیا ہو رہا ہے سارا گھر کو بچے کے سیچے سیچے رہتا ہے یہاں سے بچاؤ وہاں سے بچاؤ اب یہ کام گزرا منہ سے کوئی ڈال دیا کبھی بکری کا بچہ یہ نہیں کرتا کبھی مرغری کا بچہ یہ نہیں کرتا یہ اشو کا جو بچے کی ضروری تھا اور اس کے ساتھ ہی اتنا کوڑا میں نے کہا ہے کہ بکری کا بچہ ساری وہ خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ کی یہاں کا سیت یہ ہے کہ ماں بھی آنے ہو باپ بھی آنے ہو بیٹا اے بھی, بھی نہیں جانتا Osionfish. اس کے بولتا ہے بلکہ کتنی بڑی تو ڈیٹ ہے جانتے تھے ایک مٹ کے بعد اس کے کہتی ہے یہ ڈیٹا جو ہے اگر اس کے ہم پہنچ رہے ہیں اپنے ماں دو سے درج آگے ہوا ہوگا نئی نئے خصوصیات کا حامل نئے نئے علوم کا پیسٹ اور یہ چیز اپنے ماں باپ سے نہیں مان لیے ابھی اب کیا ہے کہ تین ہزار سال چھ ہزار سال سے پہلے کا گھوڑا بسری اور ہرن دیجیے آج تو ہرن دو اور ہرن साल کی بات ہے لیکن چھ ہزار سال سے ہی گروپر ہماری انسان کی تاریخ ہمارے سامنے آ سکی ہے کسی نہ کسی شکل میں ہزار سال کے پہلے انسان نے جو گاروں میں بچتا تھا اس انسان نے اور آج کے انسان نے دیکھیے تو بس انسان ہونے کی جو رچنا ہے ورنہ بالکل نئی مصروف بن چکی ہوئی ہے ہر آنے والی نسل پہلی نسل سے ایک قدم آگے جا رہی ہے کس قسم کا یہ ارتقا ان کے اندر جا رہی ہے یہ یقین ہے سنی کبی لو جانے والی نسل اپنے تجربات کو اپنے ادو کو اپنی صلاحیتوں کے ماحول کو منسکل کرتی ہے آنے والی نسل کے یہ آج کی نسل ہمارے یہاں کی جو اتنی بڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے گاروں میں رہنے والے انسانوں سے پریمیٹو ایج کے انسانوں سے یہ ان کی اپنی ذاتی کاریگری نہیں کاری ہے ان فرادی کاریگری نہیں ہے یہ چیز ہے کہ انسان منتقل کرتا چلا آ رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو ہرون کو से کو اقتدادوں کو اگلی نسل کی طرف وہ آگے منتقل کرتی ہے وہ آگے منتقل کرتی ہے اس طرح سے چیز है نالج جو ہے مجموعی طور پہ منتقل شدہ جس کے جو وارش بنتی ہے اگلی نسل یہ چھ سال کے انسانوں کا محاصل ہوتا ہے جو سے حاصل ہو جاتا ہے لیکن کیا یہ ہر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے ہر انسان ایک ہی طبیعت کا ہوتا ہے ایک ہی گطوت کا مالک ہوتا ہے ایک ہی اقتباط کا مالک, مالک ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اور فرق ہوتا ہے یہ کہاں سے فرق شروع ہوتا ہے یہ فرق شروع ہوتا ہے اس ماحول سے جس میں بچہ آنکھ کھولتا ہے جس میں وہ جھولنا جھولتا ہے جس میں وہ ابتدائی پرورش پاتا ہے جس میں ابتدائی تربیت پاتا ہے ہر نئی نسل وہ کچھ بنتی ہے جو کچھ اس کے گھروں میں سے بنا جاتا ہے اور یہ وجہ ہے نے روزان کی زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے یہ میاں بین کا مسئلہ نہیں ہے یہ قمیر انسانیت کا سوال ہے خدا نہ نردہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ایک نسل ہماری ساری ٹھگوں کی چوروں کی قزاقوں کی ہو جائے خدا نہ کردہ بس ایک دیہاتی منہ میں نکل گئے ورنہ شروع یہی رہا ہے اگر یہی شکل باقی رہی تو کچھ ایسا میں آتا ہے کہ پوری کی پوری میں انسانی کی نقل چوروں اور ڈھاکو کی اثر ہو جائے گی چور اور ڈھاکو وہ نہیں محدود پیمانے پہ جو چوری کرتے رہی خزاتی اور ڈھاکے باندھتے تھے بڑے وسیع پیمانے پہ लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कादी कादिवासी सूरत हो जाए तो उसके बाद जो उसके बाद पैदा होने वाली मसल होगी आप देखेंगे कि जितना भी सरसे इंसानियत जितना भी मदेदे इंसानियत था, था सबसे आगे हो जाएगी वो चोर और दातू पैदा हो जाएंगे आपके साथ जिस किस्म का आज का बचा उसी किस्म के कल की काम اور جسے ہم کل کی کام کرتے ہیں اسی قسم کی انسانیت کی اگلی کڑی اور اگر اس قسم کی کڑی جو ہے جس قسم کا ہم نے ان بچوں کو بنایا ہے اگر یہی کڑیاں آ گئے مکن ہوتی کری جائیں اور ان کی یہی خاصیت ایکٹو ماڈل بنتا چلا جائے آپ سوچیے کہ پھر اسی کیا بن کے جائے اس لیے یہ جیسا میں نے ارج کیا ہے یہ ایک دنیا دینی کا مسئلہ نہیں ہے نہ چار خوانی بچوں کی پرورش نہیں ہے یہ سوال انسانیت وادی کا ہے انسانیتی تعمیر ہوتی ہے گھر کے ماحول میں اور یہ سوران نے تو چودہ کو درخت پہلے کہی تھی آج جو سائیکالوجی آپ کے یہاں ہیومن سائیکالوجی چلی ہے اس میں چائلس سائیکالوجی خاص شعبہ ہے بڑی ریسرچ اس کے اوپر ہو رہی ہے وہ زندہ چاہیں گے مجھے یہ پتا ہے کہ ہر نیا صورت انسان کو ایک قدم آگے کی طرف لے جاتا ہے وہ اس میں یہ کچھ کر رہی ہے یہ کاموں کے مطلب جب انسانیت جو ددہ ہوتی ہے ان کے نزدیک قرآن نے کہا ہے کہ جانور والوں کی آنکھیں بدی میں لگی ہوئی ہوں گی بلکہ ہی ہوں گے پیچھے کی طرف آنکھیں فیوچر اور مستقبل تاریخ نازیوں کی درخت جب بھی ان کاموں سے بات کرو تو ہزار سال پہلے کی بات کر وہ میرے درختیاں آئی تھی ہمارے بڑوں نے میرے درخت ہمارے ہاں کا یہ سب کچھ تھا اور اس کے بعد ٹھنڈیاں ہیں گھر کے بیٹا جس زمانے میں ہم پیدا ہو گیا یہ تو بڑا ہی تاریکیوں کا اس کو ضرور کا زمانہ ہے ضرورت سمجھیے کہ آپ نے یہ تصور کی کتابیں نہیں پڑھی یوں شروع کیا ہم نے یہ پڑھنا ایک ہزار سال کے مقررات کو دیکھا تو اپنے مریض سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم جس گھر میں پیدا ہوئے بڑا ہی تعریف کا ہے اس کو دور کر زمانا تو مورانی حضرت صاحب کا تھا ان سے قیدے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ تفتیش ہو جائے گی ان کا خاص ہے حضر صاحب سے ہم نے یہ ختم کیا اور ان حضرت صاحب کی مشکوبات کرنے کے ساتھ جیسی تو صحیح ہمرانیت کا زمانہ کیا ہے تو سارا کچھ کے بعد ان سے بھی زیادہ ساتھ سانس کے کہتے ہیں دیکھا ہم جس بار میں پیدا ہو گئے وہ تو سارا ہی اس کے پریوتا تھا حضرت صاحب کا تھا پھر ہم نے حضرت صاحب لیا اور جہاں تک یہ سلسلہ پیچھے تک پہنچا جو آخری یا پہلے حضرت صاحب تھے وہ بھی یہی روزر ہو رو رہے تھے کہ ہمارا دور تو اس کے کا دورہ دور تو پیچھے کا تھا اپنا دور آنے والا دور سارا تاریخ نظر آئے گا ان کو گزرا ہوا ماضی جو ہے ان کو بڑا شاندار نظر آئے گا بدی میں آخیں لگی ہوئی زندہ کار میں ماضی کے تجربات کا یقینی ہے کہ نالج لے کے پیدا ہوتی ہیں اس کی بارش ہوتی ہیں اور اسے استعمال کرتی ہیں مستقبل کو اور شاندار بنانے کے وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے چائلڈ سائیکالوجی سے اوپر اتنی تحقیقات کی اور انہوں نے یہ بتایا ہے کبھی انہوں نے اپنے آگے کھولے جہاں پیدا ہونے کے ساتھ بچوں کو لے بیٹھے تھے انہوں نے تو بچے جب روز ناگر میں تھے اس زمانے سے تحقیق کیوں کی ان کے متعلق انہوں نے کہا وہاں بی امپریس ہوئے شروع ہو جاتی ہے ماؤں کے تسلاتے بدلے ان کے سامنے تصویریں مختلف قسم کی رکھی رہے مادر مین پیشن جو تاثرات انہوں نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ تین سال کی عمر جس میں بچہ بولنا سیکھتا ہے اس سے پیش کر وہ ذہنی طور پہ بن چکا ہوتا ہے جو کچھ اس میں بننا ہوتا ہے اس کو الگ کے اندر ایک فوج اتنی بڑی بھی گرمی ہے وہ ان چیزوں کو کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کو بڑی کشمکش میں سے گزرنا پڑتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کمپلیکسڈ کے ہیں سائکالوجی میں بہت بڑی جنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ تو ہزاروں میں سے کہ شاید ایک آدھ ایسا ہوتا ہے وہ اس کشمکش میں اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے ورنہ بےچارے بچے گھر کے رہ جاتے ہیں یہ تو دیر انسانیت اس اعتبار سے تو بڑی خوش ملتی تھی کہ اس قسم کے عدوم ہمارے دور میں آکا ان کا اضافہ ہوا بٹ بخی یہ تھی کہ بنیادی طور پہ جو نظریہ زندگی تھا اس دور کا جیسے تازی مغرب کہتے ہیں نائنٹین سینچری کا یورپ کہ انسان کو انہوں نے حوان سے آگے سمجھا ہی نہیں زندگی کو کبھی زندگی سمجھا ذہنی ختم ہو جانے والی بات ہو اس لیے جو اس کے خوشگوار میں پایا گراچن ہونے کے ان علوم کے برد نہ ہو سکے لیکن علوم کی حیثیت سے جو اضافے انہوں نے کیے ہیں وہ یقین قابل قدر اور نئے کے ساتھ ہی اور وہ یہ چیز ہے کہ کام کو اگر آپ نے جس پہ چلانا ہے پانچ سال کی عمر تک بچے کو اس محز سے چلا دیجیے کام اب خود اس قبض کے اوپر چلا جائے اتنی اہمیت ہے بچے کی اس ابتدائی زندگی کو اور جسے ہم کا دا کا کیا وہ گزار دیتے ہیں یعنی اس کے متعلق مطلب فوائد تھے کہ دودھ دے دیا اور اس کی یہ بات کر دی اس سے زیادہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ عمر بھی اس کو کچھ سکھانے کی ہے تو سکھانے کی عمر کو جب پانچ سال کا ہوتا ہے تو اسکول میں گزنے کی ہے وہ اسکول تو مضبوط ہوتا ہے وہ تو قطل جان ہوتی ہے وہاں تو انسانیت جگہ رہتی ہے ان اسکولوں میں بچے دیا جاتا ہے خصوصی اب یہ ہے کہ بہت اچھا اسکول ہے صاحب پیسہ اسکول ہے صاحب ٹیچر کو پہلے جیسے سب سے بڑے ڈاکٹر کی خصوصی ہے کہ اس کی ہوتی ہے اور یہ خصوصیت کی ہوگی رستا ایسا دیکھتا کہ پچاس روپئے میں دوائی ہے اگر تو ملتی نہیں ملے تو پچاس روپئے کی ہوتی خصوصیت ہے ماں بالوں درجے کا فیس ڈریس میں آئے والا درجے کے یونیفارم مانگتے ہیں بچوں کو صاف ستھرا دیتے ہیں تیس روپئے نرسری کی فیس ہوتی ہے ان کا ہوتا وہاں کیا ہے کسی ماں بال کو اس کی فکر نہیں ہوتی وہ ایسا ہے کہ پیسے ہیں کہ جتنا بہت نیا ہے ان جانا کہ آتا ہوں کے بھیجو کے بھیجو میں بھی نہ بڑا کام کاٹ کام کرتا ہے اس نے مان انسان کے بچے کا پیدا کر دیتا یہ پکار ایک پتری عمر ہے بازاگی کا پروسیس ہے इंसान اور انسان میں خطرے مشکرہ چاہیے لیکن انسان کے بچے کی تربیت کرنا پروش کرنا بہت مشکل کام ہے بہت بڑا انسانیت کا ذریعہ ہے یہ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں یہ کچھ بنا رہا ہے وہ انسانیت میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں کس قسم کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہے وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اسی بات کو سوچی کہ تم نے نسل انسانی میں کس قسم کا وعدہ کیا اور یہ وجہ ہے کہ وہ گھر کی زندگی کے متعلق کتنی تقسیم سے حوالات دیتا ہے جو جات تک خود پہنچتا ہے اس لیے کہ گھر میں یہ جو جوڑا ہے جسے ماں باپ کہا جاتا ہے ان کے آپس کے تعلقات پر غیر شملی طور پر اثر پڑ رہا ہے اس بچے کی اوپر جس نے ابھی آنکھیں کی مٹھولی انہیں کیا پتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا جو ہے وہ اس بچے کی سادہ گہرے زمین پر کتنے گہرے نقوش منقسم کرتا چلا جا رہا ہے انہیں کیا پتا ہے کہ وہاں جب وہ بڑی بیٹی جو کہتی ہے کہ ہے نا ابا جی مجھے بچی آگے انہیں کیا پتا ہے کہ بچہ جو یہ الفاظ سن رہا ہے اس کی سیرو کس کے مطابق ڈھل رہی ہوتی ہے کہ ایسے کام بھی کرنے چاہیے جس میں مزاح کو نہ بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے یہ جو دورے کے تعلقات کو اس طرح خوشگوار اور صحیح فٹو کر متشقل کرتا ہے یہ ان دونوں کی زندگی کے متعلق مطلب یہ نہیں کر رہا وہ تو یہ کہیے جیسے بھائی چارہ پروڈکٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی میں خوش بداو ہو جاتی ہے لیکن ان کے متعلق کو یہ کہتا ہے کہ اگر انسان نہ رہے خوش بداو ہونے کا الگ ہو جائے یہ مسئلہ مطلب تو بے حل ہو جاتا ہے کہ الگ ہو جائے وہ جو اتنی بڑی ذمہ داری دن دن انہوں نے اپنے سر پہ لے لی تھی اس کا تو حل ہی وہ نہیں ہوتا اور یہ جو سورہ نثار کی ابتدا ہوئی تھی یہ ابتدا ہوئی تھی ان بچوں کے متعلق کہ جن کا ہر کوئی معاشرہ نہیں بتا رہا وہ جنہیں یتیم بچے کہا جاتا ہے وہ عورتیں کے جو بغیر خان کے جاتی ہیں وہ لڑکیاں کہ جو جوان ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی کا انتظام نہیں ہو سکتا سورا یا نثار کی ابتدا ان مثال سے ہوئی تھی یہ ان کی تو پروٹیکشن کا صرف استعمال نہیں ہے ہمارے ہاں تو سب تو کسی کی توجہ دور نہیں آئی آپ کے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ کسان کے ٹیم خانہ بھول گیا میں کہتا ہوں ماپ رکھیے گا اس سے تو بہتر ہے کہ ان بچوں کا گرا ڈھونڈ لیا جائے اور پھر اگر الگ یتیم خانہ نہیں کھلتا ان بچوں کی عبادت اور پروٹیکشن کے لیے جب ان عورتوں سے شادی کر کے ان کو لے آیا جاتا ہے تو اس گھر کے اندر یہ جو ستریلی اولاد ہوتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو یہ یتیم خانہ سے بہتر ہوتا ہے جب. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کوئی بند نہیں کیا بےچارے بات مر گیا یہ وہ ہے جنہوں نے انسانی نسل میں اضافے کا مجھے بننا ہے مجھے کیا بننا ہے وہ تو ایک حصہ بن چکے وہ ہوتے ہیں آنے والی نسل انسانی ترین میں جہاں یہ ماں باپ ان کے بچوں کے متعلق جو ذمہ داریاں تھیں ان کو سامنے رکھا اس نے اس مسئلے کو بھی سامنے رکھا کہ معاشرے میں جب یہ شکل پیدا ہو جائے اور جنگ کے دوران میں تو یہ شکل عام طور پر زیادہ ہو جاتی تھی اور پھر اس کمیونٹی میں تو یہ شکل ضرور پیدا ہوئی تھی جس کے ہاں فیصلہ یہ تھا کہ ان کی عورتوں کی شکل شا... عورتوں کی چھاتی کسی غیر مسلم سے ہو نہیں سکتی اور اس کے اندر بڑی عجیب دن رہتا ہے سارے. عورت دوسرے اثرات گھر کے اثرات قانون کی اثرات اسرائیل کے اثرات زیادہ جلدی کھڑے لے گی یہ جو ایک خاص سوسائٹی کی عورتیں تھیں لڑکیوں تھی ان کی شادی میں اسی سوسائٹی کے اندر قرآن کرانا چاہتا جو اس لیے کہ ماں کے خیالات کا اثر تو آگے منتقل ہو کے نظر تک چلنا ہے اور تک چلنا ہے اگر یہی ریرستانی ماحول کے اندر رہی تو ان کے آگے آنے والی نسل کو خود خود کسی پکڑی کے اوپر چلے گی اور یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اجازت تھی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی یہ صرف اجازت تھی اور آپ کو معلوم کہ اس اجازت کو بھی دوسرا ہی خلیفہ نے آپ کی خلیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حالات میں یہ چیز بتائی ہے کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو مسلم معاشرے میں بھیج کے کتنا زیادہ کر رہے ہیں اس لیے آپ اس کی اجازت لے کے نہیں جا سکتی اس اتنا خیال تھا ان گھروں کا ان گھروں کے ماحول کا اس لیے کہ یہیں سے آگے بچے وہ کچھ بننا ہے بچوں کو اس ماحول میں بننا تھا ایسی سوسائٹی میں یہاں عورتیں اپنی سوسائٹی کے باہر کسی سے شادی نہ کرتے تھے سوسائٹی کے اندر یہ حالات پیدا ہو جائے مسل سل جگہ جوڑی سے لے کے ساتھ کر اتنی سی زر قصر کمی ان لڑائیوں لڑائیوں میں تو نوجوان جاتے ہیں بچے دورے رہ جاتے ہیں پیچھے ماپرے کے لیے جو پرابلم ہوئی اور پھر مکے کی دوسرے کبائل کی عورتیں جو اسلام لے آئیں وہاں سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے فانڈوں کو چھوڑ کے اس نئے نام میں آ گئی اور بڑی قبا رہتا ہوں ان کے ساتھ بچے بھی یہ مسئلہ جو تھا یہ ان انفرادی نہیں تھا نہ ان عورتوں کا نہ ان بچوں کا کہنے کو تو یہ ایک معاشرے کا یہ سوسائٹی کا مسئلہ تھا یہ انسانیت کا مسئلہ تھا اگر ان بچوں کی کوئی تربیت نہ ہوئی تو انسانیت میں کس قسم کا اضافہ ہو جائے گا یہ ہے اہمیت اس مسئلہ کی جو قرآن کریم میں خاص طور پہ اس کو مرپور توجہ بنایا ایک سورج کا نام ہے رہا ہے رکھا اور وہاں سے اتائی اس چیز کی کہی کہ وہ ان کے ٹرماٹک کے لیا اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہو جائیں معاشرے کے اندر جب تو یاطارنا کا جیسا جو ہونا چاہیے ان کا انتظام ویسا نہ ہو سکے یہ ہے تو خود का مانے یتارنا کا دف یہاں آیا ہے اور آج کا درخت آج سے شروع ہوتا ہے وہاں پھر انہیں کے متعلق بات چیت میں نے اب کیا تھا کہ ویسے تو یقین ہیں لیکن عربی زبان ٹھنڈا اور ہمارے عام طور پہ یتیم کہا جاتا ہے ان بچوں کو جن کے ماں باپ مرسوخے ہوں لیکن عربی زبان میں یتیم ان بچوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ مرسوخے ہوں یہ ان لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ محبود ہوں اور شادی کے قابل ہوں اور شادی نہ ہو سکی اور یہ تین کو کہا جاتا ہے جن کے نہ لڑکیوں کے معاملے میں جن کے شامل نہ ہوں وہ یتیم صرف بچوں کے لڑکوں کے معاملے میں وہ بچے کے جن کے ماں باپ بھر جائیں وہ یتیم اور قرآن کی روح سے معاشرے میں ہر فرد جو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے وہ یتیم وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ جب معاشرہ غریل ہوتا ہے دوسروں کی نگاہوں کے اندر تو اس وقت سے یہ سکھارتا ہے کہ صاحب ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا تیوہی خدا نے ہم کو زلیل کر دیا پوری ڈانس کے ساتھ وہاں پہ آ گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو خدا کے مطابق کیا تصور تو تمہارے جین میں ہے ہم یوں کی کسی کو بلا وجے کے دلیل کرتے ہیں صاحب ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے بلا وغیرہ تم جلیل نہیں ہو دنیا کے اندر اور ہم تمہیں بتائیں تو تم کیوں دلیل ہوئے, ہوئے? اس لیے کہ بند نا چترے میں یتیم معاشرے میں جب کا ہار جاتا تھا تو وہ ان کی عزت نہیں کرتے تھے تم نے ان کی عزت نے کی دنیا اس لوگوں میں کم دلیل ہو جاتا ہے دیدان من پر بے انسان وہ کا اللہ دین کا نام اس کا ہے کہ وہ انسان کو اس کا صحیح مقام دیتا ہے یقین کی سپلو سے معاشرہ سارا دلیل ہو جائے یہاں بات ہو رہی جیون یہ دان آتی باپ مرتے بچے رہ گئے نوجوان لڑکیاں رہ گئیں دروا عورتیں رہ گئیں معاشرے میں کوئی انتظام نہیں ہو سکتا یہ تین تھانے کھولنے سے انتظام نہیں ہو سکتا یہ اس کے قسم کے جو نیا نیا بنا نیا ہاؤسز بھی کھل رہے ہیں ان کے انتظام نہیں ہوئے معاشرے کی کتنی بڑی پرابلم معاشرے کی نہیں میں نے ہے انسانیت کی کتنی بڑی پرابلم کہا کہ اصول تو وہی وہ افواہدہ چلوں یعنی کہ گھر میں ایک ہی بھی لیکن یہ تو دن اس قسم کے ماحول کی ضرورت ہے اور معروم رہ جائے ہیں اس ماحول سے جس میں انسانیت کی تعمیر ہونی ہے وہ لاہور دیا جانا ضروری ہے یہ ایک پرابلم تھی جس کے حل کے لیے اقبال میں یہ تجویز کیا کہ تم نے سے جو اس کی اختلاف رکھتا ہو وہ سمجھ سکے کہ ایسا انتظام ہو سکے گا اس کے اندر اور یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے جن گھروں کے اندر جو پہلی بیوریاں ہیں موجود ہیں وہ بھی اس کا احساس کریں کہ یہ ٹھیک ہے جس طرح سے ہمیں یہاں پروٹیکشن نصیب ہے ہمارے بچوں کے لیے یہ سزا نصیب ہے کہ یہ بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں یہ بہنیں بھی ہماری بہنیں ہیں ان کو یہ کچھ نصیب ہونا چاہیے یہ ملتے یہ دونوں ممن مرد اور ممن عورت جو ہے وہ سوچیں اس چیز کو لیکن بڑی ضروری چیز ہے کہ ان کو اس قسم کا ماحول ملے کہا یہ صورت پیدا ہو تو پھر ان کو دیا یہ ماحول دینے کے لیے اور جوان عرب کو لانے کے لیے تجید سورت کی ساتھ ہم قو سنتا تمہیں اگر خراب چین پر تم نے لا کے رکھا تو پھر بھی شرط انسانیت کے خراب ہو جائے گا انہیں اس شکل میں لا کے رکھو کہ ایز اے رائٹ پرسن لے کے ہمارا حق ہو جائے اس گھر اور آگے جا کے پھر یہی کے شرطی ہاں پہلی تھی فائن سسٹم اس کے لیے اور اس کے بعد کی فائن سسٹم اللہ دے بڑا ہوا ہے جتن. لیکن اگر تم یہ دیکھو سے تمہیں خدشہ پیدا ہو کہ اس سے وہ بات اگر کی نہیں رہ سکتی پھر یہ بات نہیں ہم نے تو یہ ماحول دینا ہے ان کو اور اگر صورت یہ پیدا ہوئی کہ انہیں ماحول دیتے دیتے جو تمہیں تعلقہ ماحول میں نہیں جائے تو جو ہلنا ہوگا اس مشکل کا بلکہ مشکل کیا حل درخت کرتے ہوئے ایک نئی مشکل پیدا کر دی ہم نے سم گئی ہے یہاں جو داموں کا لفظ تھا جو نے ارد کیا کہ ارد جو روز کی سے کہ اس کے معنی ہے قرآن کریم کے سہینے کا میں نے طریقہ بتایا تھا قرآن میں جو ایک مسئلہ کسی ایک مقام آئے قرآن میں دیگر مقامات میں اس کے متعلق بہت کچھ لیا ہوا ہے کہ اس کی وضاحت ہوتی ہے کہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ کہیں اس میں استثناء ہوتی ہے اسے قرآن تکلیفیں آیات کی اطلاع سے تعلیم کرتا ہے آیات کو پھر پھر کرنا طریقہ یہ ہے کہ اس معذور سے متعلق قرآن کی جتنی آیات ہوں ان کو بچت مقصد ملای اور ان میں وہ آیت کو رکھ کے دیکھیے آپ حیران ہوں گے کہ کوئی رایت کو رنتی آج ہی گرہ جو بازیا نہ ہو جائے اجاز ہے اس طرح میں میں زندگی کا کچھ نہیں ہوتا میری تو ساری عمر قرآن پہ غور کرنے کی اسی طرح سمجھ نہیں کی ہے سچ سمجھ میں نے سمجھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں میرے پاس سب تیار ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکرہ ذہن میں یہ چیزیں آ نہیں ہے لکھا بھی میں نے اسی انداز سے جو قرآن کے متعلق لکھا ہے اور اس کے بعد جو اب کئی برسوں سے میرے سامنے ہے وہ یہ ہے جسے کلاسیفائی کرتی ہیں قرآن اس شکل میں قرآن کا قرآن. کہ ایک کرزور سے متعلق قرآن کریم سارے قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس موضوع کے تابے وہ تمام آیا ایک جگہ کا ٹھیک ہوئے تاکہ قرآن سمینے کے راستے میں وہ آسانی پیدا ہو جائے جسے خود قرآن نے تجویز کیا ہوا ہے تو میں اس کام کیوں اوپر ہوں اسے تبدیل قرآن کہتے ہیں اس طرح میں باب باب کرنا کلاسیفائی کرنا اس کو سبجیکٹ وائز اس کو اس طرح سے کلاسیفائی کر دینا بہرحال پرانے مولا اور پر توفیق دی اور یہ چیز تیار ہوگی تو قرآن سمینے کے راستے کے لیے یہ بڑی چیز مفید ہو جائے گی بارہ نکل جو رہا تھا تو طریقہ یہ ہے قرآن کے سمے وہاں جتاوا تھا آپ دیکھیے یہاں جہاں جتاو لکھا کا ہے قرآن نے لفظ کس طرح واضح کرنی بات ہمارے یہاں یتیم عورت کہا ہوا تھا ہماری زبان میں یہ لفظ نہیں ہے یہ یتیم عورتیں کیا مانے وجف وجس کف ان کا فلم نسا یہ لوگ سوچتے یہ لوگ عرصوں کے مطلب پھر ایک بات سوچتے ہیں بات تو وہاں بتائی تھی کس کی مزید وجہ ہے کس چاہتے بات سامنے آگے یس سب تمنا بات اور ستوا سے بنتا ہے کیا بات ہے اس قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں کہ دفعہ میں نے کہا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی اولاد کی دو شاخیں بنی اسرائیل کے اندر تو جو حکومت بھی رہی نبوت بھی رہی شام شاقت بھی رہی شام کی سرداریاں بھی رہی یہ بے گیا زمین کے اندر جو اسماعیل آ کے بسے یہ سارے دو تین ہزار سال کے ارتھ کے کچھ محکمہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا وہاں چادہ کا چاہا اس میں وہی تو چار بھروا کا یہ مسئلہ اس کے اندر ایک سادہ یہ کرتے کیا رہے اب معلوم ہوگا کہ یہ اس کتاب عظیم کے لیے استقبالی تیار کرتے ہیں یہ وہ زبان بناتے رہے وضع کرتے رہے مانجتے رہے تازی اس کرتے رہے کہ جو متحمد ہو سکتی ان اب بھی حقائق کے کبابوں سے ہر زبان متعمل نہیں ہو سکتی اور مقام کے جو ماہرین ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ جو قوم بگاہ تعلیموں کے اس میں کو تھی تو یہ بالکل تعلیم پر اسے کہا جاتا ہے جس میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا کہ جس زبان میں یا جس کام کے ہاں پرانے کریم کا بھی کتاب ہوتا ہی نہ اس سے پہلے وہ کام زبان اس قسم کی کیسے بدلے فتل یہ فتح سے ہے پتہ اس نوجوان کو کہتے ہیں جس میں بھرپور توانائیاں ہوں اور دوسری شرط اس میں ہو جد کے اوپر تاج گرد کے لیے جنوبی شرط انہوں نے قرار دی تھی اگر کوئی نوجوان انہیں کو سوچا رہا تو چلتا ہے جتنے توانائی ہو وہ نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ نئی نئی رائے تلاش کریں جن میں جیتے تھے کر دو وہ کہتے تھے کہ بات پوچھنی ہو تو کسی ایسے سے جا کے پوچھو بھرپور سہانائیاں ہوں اور جنگ کی افطار اس کے اندر ہو جہاں سے فتوا کا لطف لو ساد بس پرانا کسے سمجھانا رہا وہ نفیزات ہو جائے سب سے زیادہ خرصوزہ بےکار قلم بھی کا نعرہ ہوا جتنا پرانے ہو گئے اتنا گھڑ پورا ہو جا رہے کتاب ہو جاتی ہے خصوصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانی سے پرانی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں جدت حرام ہوتی ہے اس کے کی اقتدار اس پہ ہوتی ہے کہ کم لگے جاتا کل لو دا ستر کے روپ سے دیکھا ہوا ہر میری بار گزراہی اور ہر گمراہی جانم نام ستہا دل میں نہیں کہ کا لفظ ہے جہاں سے لفظ دیکھنا ہے عجیب کہانی چیز تم نہ کرا تین تو رام کیا لفظ یہاں لایا ہے تو نظر آیا نا کہ یہ جس میں وہ سپنا پوچھتے تھے اس میں یہ چیزیں ناجوس تھیں گرو دیہ کا مالک تھا اور ساتھ ہی وہ لوگ کے لیے نہیں آیا تھا زندگی کی نئی لاہیں کرنے کے لیے آیا تھا لفظ دوران جس کا کہتا ہے جیسا ڈھونڈا تھا وہ پھر فتوں کے متعلق مطلب شرط دوسری یہ ہوتی تھی ان کے یہاں کہ کوئی مشکل مسئلہ ایسا ہو جو عام طور پہ ہلنا ہوتا ہو اس میں بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے نا سنگلاش بندی نے ہو جن کے اندر چلنے کی ضرورت ہے اس کے اندر جو پوچھا گیا اسے وہ فتوا کہتے ہیں ہر کسی کو فتوا نہیں کرتے گھر سے یہ پوچھتے ہیں کے متعلق اور بار جو پہلے کے پورندہ ہو جو سی مشکل یہ بات وہی کی سے بتانے کی ہے اتنی لوگ اب سے پوچھتے ہیں تو ہم بنتے ہیں اس معاملے کے اندر اتوا دے رہا ہے سماج اتنا آ گیا کیونکہ اور قرآن کے کے اندر جو کچھ پہلے دیا گیا ہے وہ تو انہی اسی سورو سے ابتدائی حالات میں موجود ہے یتاون نثا کے متندک مطلب تھا مطلب وہاں چٹانوں سے انتخاب تھا یہاں جٹام نثا کہہ دیا کہ وہ ان کے متندک مطلب انہیں یہ تھا کہ جس انداز کا انتظام ہونا چاہیے اگر اس, اس انداز کا کوئی اور انتظام نہیں ہو سکتا اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں کے اندر اس قسم کی پروٹیکشن دے اور ایسا ماحول پیدا دوں لیکن وہاں کے لوگوں کی احیعت یہ ہے اس سے قبل کی جو معاشرہ جو تھا اور آج بھی کمل طور پر معاشرہ ہے کہا اس میں پرتی بھی ہے کہ اس میں ہر گرد کو بڑھ رہا ہے تلاش جو بے عورت دوسرا رہ جاتی ہے جو بچے رہ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتی ہیں کہ ان کے آنے سے جائیداد بھی ہے ان کے ساتھ پیسے بھی اپنے ہیں مال بھی ہے اسی پر باریک سوکھ کرتا ہے تو اس کو اس میں بتا کے دے جاتے ہیں جو وہ ان کے ہوتے ہیں وہ دینا پسند ہوتا کہا جو کچھ ان کا ہوتا ہے لیتے ہیں کہا یہ مقصد نہیں تھا اللہ کی لات تو تو نہ ہوں اور ان تن کے کیا بات ہے ملدان اور اسی طرح سے جو چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں ان کے متعلق ذہن میں ہوتا ہے یہ مقصد نہیں تھا یہ نہیں چاہتے انتپور لگاؤں گا بے شو مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو کس اور حالات میں جو رہ گئے جڑ کر ان کے لیے یہ انتظام کیا جائے اس قسم کا کہ بالکل وہی ماحول جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویوں کا تمہارے بچوں کا ہوتا ہے تو وہ پرووائڈ کیا جائے یہ تھا مقصد ہمارا یہ تو قسط ہے کہ اس میں ہی کیا جائے میں ماتا خواہوں کو ان خیروں سے ان لمبا اٹھانا سے بھی آگے کو جو بات کرو وہ اس سے بھی زیادہ مستقاصل ہوگی میں اس دیش کو جانتا ہوں پہلے چیز تو یہ تشریح کی قرآن کی آئت چار بٹا تین آپ نے دیکھا تشریح کی آئےت کے بعد کچھ ساپت ہوئی ہے چار بٹا چونتیس میں ایک بات اور اس کی چاہیے گھر کی زندگی جو ہے اس میں میاں دیوی کی بہانی کشمکش اگر تو وہ کسی بھی نامی آرزی کی بات سے ہوئی ہے اور یہ چیزیں دوست ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے تو اس نے ضروری بتائے باہمی مزاحمت سے شروع ہو جاتا ہے تھوڑے سے وقت کے بعد خود ہی وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں لیکن غنطی کا خاتون پینتیس چوتیس لی پینتیس تم شکایت میں نے کم الحکم اہل ہا حکم من من اگر تم ناچے سے کہا کہ تم ان میں اس قسم کی کشمکش دیکھو کہ ان دونوں کے آپس میں مساحم اس سے وہ بات طے نہیں ہوتی تو یہ نہیں کہ ان دونوں کا یہ باہمی مسئلہ ہے کر رہے وہاں کر پڑے گا باہر میں گئے جھرنے میں گئے ہمیں کیا اس کے ساتھ گروہ سنسا کے لیے طرف باتیں تھے اس نے کہا بڑے تھا یہ تم خوش کر مسئلہ ان دونوں کا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پورے معاشرے سے تو تمہیں اگر ڈر ہو کہ یہ ان کی باہمی کشمکش جو ہے بڑھتی کری جا رہی ہے تو یہ نہ کہ ان دونوں کا کیا یہ تمہارا ہے تمہاری قوم کا معاہدہ ہے انسانیت کی نسل کا معاہدہ ہے کسی اپنے ہاتھ میں لو اس مسئلے کو ہاتھ میں دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ دو پریسین جو ہیں وہ اپنے معاہدے پہ خود نہیں حل کرنے کے خاطر روکے جب مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے ایک تھرڈ پرسن ہونا چاہیے تو سال اس مقرر کرو وہ اس میں مساحت کی اور مساہمت کی شکل پیدا کریں اس کے گھر والوں کو بلائیں اس کے گھر والوں کو بلائیں بات کرو اس نہ کریں مساہمت کی شکل پیدا کریں گھر کے اندر یہ پرشنکش کا نقشہ جو ہے اس سے رات کو جو اسے پڑھنا ہے اس کو انسانیت کے اوپر اسے پڑھنا ہے ایک بچے کی غلط کر دیے تو روزانہ من پوچھئے نہیں وہ تو جھانس بن جاتی ہے انسانیت کے جذب میں لوگوں نے محسوس بھی کیا عام طور پر کہ ایک فرد کا پوری انسانیت کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے فرد تو ایک طرف رہا یہ باہر کی کائنات کی یہ صورت یہ ہے تو جین دین جو ان افراد کا ہمارے دور میں بہت بڑا ماہر ہے اس کا ایک نٹا بڑا پرچسٹ ہے کہ کیوں ان کورونا باہر میں باہری رب کے مطلب پوچھتے ہو کہ کیا ہوتا ہے کورونا کا پر رب تو بڑی چیز ہے اس نے کہا کہ میں تمہیں کلاس میں مکٹر دے رہا کہا کہ تم تمہیں سمجھانے کے لیے یہ تو میں انگری ہو رہا ہوں سویا تک اس کی دلچسپی ہے <متصف> اس بال کے الفاظ میں کہ بہو خوشی کا تب کے اگر ذرے کا دل پیلے یہ تو اچھے معاہد ہے جس کے قائم کا سلسلہ قائم ہے میں نے جو ابھی مثال دی تھی کہ اگر درخت کا ایک پتا خشک ہو کر گرتا ہے اکیلے اس پتے کا قصور یہ اس شاخ کا قصور نہیں اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے جڑ سے لے کر اوپر تک ہر ایک کی ذمہ داری اس کے خوش کرنے میں ہوتی ہے جس طرح پتے کی تازگی میں ہر درخت کا ذرا ذرا حصہ لے رہا ہوتا ہے تو اس پتے کو خوش کرنے میں بھی ایک ایک ذرا دار اور ذمہ دار ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن ایسے معاملات میں ان افراد ہی کی ذمہ داری قرار نہیں دیتا پور مع آسلے کی پوری انسانیت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ ایک غلط تربیت یافتہ بچہ جب انسانیت میں آئے گا تو جیسا میں نے کہا ہے وہ تو پھانس بن جائے گا پھانس کہنے کو تو بہت ہی ایک بال کے برابر شاید ہوتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ رات برسوں نے نہیں تربیت کربیت یافتہ بچے جو ہماری آسمان بن رہے ہیں فانس نہیں ہے تو ناسور بند رہے ہیں جتد انسانیت کے اندر کہ ہم عظیم سہول واقع ہوئے ہیں ان کے متعلق مطلب تو روز سیکھتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہزارہ ہو گیا کیبی ہو گیا جرائم آم ہو گئے اور اس کے بعد جو اس کے بعد آنے والی وسل ہیں ان کو اسی طرح سے تیار کرتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں کے نقش قدم کے اوپر کی چلے اس لیے اس نے کہا انفیکٹ یہ ان دونوں کا مسئلہ نہیں ہے تمہیں اس سے خرچ پیدا ہونا چاہیے معاشرے سے کہتا ہے تمہیں اس خطرے کو محسوس کرنا چاہیے جس گھر کے اندر ہو جا رہا ہے اس گھر کے بچوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا بچے بڑے ہوں گے کام کس طرح بنے گی قوم ایسی ہوگی انسانیت کس انداز سے چلے گی تو ٹھو اس خطرے کو سنبھالو تاہم مسالت کی شبید پیدا کرو اور اگر یہ نہیں ہوتی کوئی ہے تو SO چیزوں میں ان لڑکی لکڑیوں کو رکھنے کی بھی ضرورت ہے لیکن دھواں بیسی کری جائیں اصلوں میں کھاگر کی ضرورت نہیں مستقبل طور پہ گھر کو قرآن میں اس کو جانا کہ میاں بگی جی ہم آہنگی سے جو گھر ہوتا ہے اس کے مطلب کہا ہے کہ ہم تمہیں جنتی پر دیتے ہیں اور جس نے کس سے واہن پیدا کرتی ہے اس کے مطلب جو کہ وہ جھنم کی دور دے رہے ہیں یہ لوگ اس نے کہا کہ مسلم کی دھر میں رکھنا اس میں جو علی مسل تیار ہوگی وہ تو بڑی انسانیت سوچ ہوگی اس کو تمہارا خطرہ ہے اس کو سنبھالو نائٹ لینا اس کو لوگ یہاں یہ سوچ تھی یہاں سے یہ نظر آتا تھا کہ کہا یہ بنداتی بخاثا نشو رہوں عورتوں کی طرف سے اگر تمہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ دو ذرا سرکش ہو رہی ہے تو یہاں یہ مسئلہ تھا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ دی جی ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے سیاح وہ بھی کیمپس میں راجا آنے والا نکلا تو مجھے کہہ دیا تھا جی نے آ کے ایک دفعہ کسی ایک عائد کو دیکھے کہ حاصل کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کرو وہ کرو پھر پتا بگتا کہ اللہ مجھے ہوئی تو مرد ہی لیا ہے اس وقت انہیں مردوں راستے کریمی بنایا تو اہرم کنان کی جی قرآن شیئے تو ساڑھے واقعی پلی گاری کردی تو اس کاریوں پہلے میں مجھے ہمیں بنگی تیسری <laughs> سامنے ایک ہی آئٹ ہے دوسری آئ تو اس کے سامنے آنے ہی دیتے نا ابھی آئے تو رہا جی کچھ رو کی بات آپ دیکھیں گے نتاش سام میں جو صبح پیدا ہوتے ہیں وہ جو ابھی ابھی میں نے چار بٹا تین کی آئٹ آپ کے سامنے رکھیے معلوم ہے کہ یہ آئت جو شروع ہوتی ہے جملہ شرطیوں سے تین سے सही सिर्फ तुम अगर तुम्हें उसका हो तो तो ये हिस्साधार हुआ तो आपको मालूम है कि ये आज जो है सही सिर्फ तुम अल्लाह के खेती से ये काम है ये जाता हम कहूँ ना जाता तुम मेरा मिसाल यहाँ जाता है मिजाज करो दो दो दो से तीन तीन से कार दोस्तियाँ हो रहा था मैंने कहा वो लड़का बैठा हुआ है लड़की का बा भाई बहन था बैठे हुए मैंने कहा अल्लाह का आवर उ है तुम ये अरबी जानते नहीं है वर्मी उनकी बोटी को नका आ रहा है और वो गुला के कार में क्या रहा है दो दो तीन तीन चार पे पत्ते मैंने कहा वो अरबी तो दर्द बार कर तुमने दिया अपने पीड़ी का दिया तो अल्लाई नहीं जाके कभी जागे वो लोग हैं और कान क्या लेना चाहिए वो कभी जाती नहीं लगती رہے نا روپئے آگے روپیے ملن <سؤال> تو دنیا گیا باقی کو نہ بات کرنا کہنا چاہیے سمجھے وہ تو میں نے کہا نا تو وہ بھی تو بروکن کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ کر رہا تھا لیکن یہ سارش دیکھیے پہلے کار سیکرے اس میں نہیں ہوتے اور حیرت یہ ہے کہ ان کے یہاں کا چھپا ہوا جو نکار نامہ ہوتا ہے اس میں کیا نامے میں بھی یہ نہیں ہوتے پہلے سیکرے <سؤال> سمجھے منہ ہوتا ہے جو گرامر کے لحاظ سے ہی بول تھا جس کا مانو یعنی اگر نہ کہا جائے تو وہ تو مانو کچھ نہیں اسے تو یہ کرنا تو جن کی کشمیر یہ ہے قرآن کے ساتھ تعریف کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ لیکن آئیں گے جس میں کہا ہوا ہے کہ عورتوں کی طرف سے اگر تم بچا ہو تو یہ کرو تو وہ آگے یہ بھی بتائیں کہ کچھ اور بھی کہا ہوا ہے قرآن میں وہ لوگوں کہیں یہ تو بہرحال بات اس دیدی کی تھی کہ اللہ میاں جی تو مرد ہیں لیکن بہرحال یہ مرتی تھا من تو سارے مردوں سے کبھی متو نہیں ملتا ہے لیکن یہ تو خدا کا کلام یہاں اگر اس نے چار پینتیس میں کہا تھا تو چار ایک سو میں اسی سورت میں آگے جا کے کہا وا راج ان خاص اپنے دادا نار آدم اگر کسی عورت کو اپنے خاند کی طرف سے بھی سرکشی کا ہی نہیں وہاں صرف سرکشی صحیح تھی یہاں تو ایک فکر اور ہے جس کی طرف سے سرکشی بڑھتے یا وہ بڑھتے ڈرتے پہلے بڑھتے ڈرتے ہاں ہاں ہاں یہ جی رات بھر میں شوس ایک چیز رہی ہر کے اندر اب یہ تو سوال ہی ایک ہو کا ہے اگر خان کی طرف سے کسی عادت کے لیے یہ خدشہ پیدا ہو آسط ہے یہ خدشہ پیدا ہو یہ کچھ سرکشی برتے گا یا یہ ایر برت رہا فلاح بنا ہے بائنا سلح پہلی چیز یہ ہے کوشش اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ ان میں باہمی مصالحت ہو جائے اور کوشش کا وہ طریقہ قرآن نے وہاں بتا دیا کہ ایک سالوں سے پھر اس کے گھر والوں سے کچھ لوگ لائیں جدھر سے لائیں حالات کو معلوم کریں پھر یہ کہتی ہے کہا کریں کوشش کریں کہ مسئلہ پیدا ہو جائے مسلو خیر مصالحت بہرحال اچھی چیز اب اگر یہ شکل پیدا نہیں ہوتی تو پھر کیا یہ سادتیاں یہ کہہ دوں گا بھئی ہم نے تو اپنی طرف سے پورچے کام یہ نہیں ہوتا تو خاص آسمان اجاگر بات یہ رہی وہ جسبر انسانیت میں اس قسم قسم کی سانسوں کو غلط نہیں کرتا پہلے تو یہ کہ ہر کوئی مطالب کے معاملے کے اندر بھی مسالت میں اگر اس نتیجے کے بھی پہنچے تو ان میں مفارکت ہو چاہیے اس مسارکت میں وہ یہ چیز کہتا ہے کہ یہاں بھی انصاف اور عدل جو ہے اس کو محبوظ رکھنا ہے اور اس کے راستے میں کیا چیز حائل ہوا کرتی ہے ہمارا روز کا تجربہ ہے لکھنے کے تو مین سا بس لوگ محر لکھ دیتی ہے نا صاحب ٹھیک ہے پچاس ہزار روپئے بڑا کھانے کا بندہ ہوتے جسے جب پوچھ لیے انسو کے ساتھ دے تو نہیں تو یہ تو ہوتا ہے اور اس کے بعد جب یہ شکل پیدا ہوتی ہے مسارکت کی یہی چیز حائل ہو جاتی ہے راستے میں اتنا محض دینا پڑے گا اب یہ باط النظام کے باط قوانی اس عورت بچاری کو اس کی والا دستیوں سے اور استقبال سے اور مدارس سے نشون سے علاج سے ٹیچا چڑھانے کے لیے عدالتوں کے دروازوں کے دستکیں دینی پڑتی ہیں یعنی اس معاہدہ جو فری کیمپ کی رضامندی سے ہوا تھا اس میں سر دونوں کی اثیت ایسی برابر کی تھی دونوں کی رضامندی شرط تھی اس کے بغیر تو یاد و قبول کے بغیر تو یہ معاہدہ ہی ہو سکتا نا جب تک یہ فریقین راضی نہ ہو اور فریقین میں بھی ہمارے ہاں یہ عام روایت چلی جاتی ہے کہ پہلے لڑکی کی رضامندی ہے شرط ہے اس کی رضامندی لیکن جب اس عہد ناول کے توڑنے کا کہیں موقع آتا ہے تو اس میں بھی قانون یہ ہے کہ اس فریق ایک فریق کو تو اس کی پوری اجازت کے جب جی چاہے جہاں جی چاہے کھڑے بیٹھے اٹھے تین دبا اس میں ون ٹو تھری ایک دو تین کام کا کرنے والے کی طرح معاملہ ختم تین کا مطلب اور یہ فریق ثانی جس کی اسی قسم کی ردامندی سے معاہدہ اس کو آیا تھا کہ اس نے اگر اس کی تنقید جی کرنی ہے تو وہ وہ بچائی دھکے, دھکے کی پھر کی راتوں میں عورت تو یہ کچھ گرے مرد جو ہیں ان کی یہ کہتی ہے وہاں جا کے پھر اس کو ثابت نہ کچھ کرنا پڑتا اور یہ میر سا کیا ارض کروں بیٹی اور بہنیں ہوتی ہیں اس قانون کی روح سے اگر وہ یہ ثابت کرے کہ صاحب یہ اس میں اخلاقی بد چلو پیدا ہو گئی ہے تو بچت ہو جاتی ہے اس لہر کی یا دینے کی یہ الزام پھر اس عفتماد کے سر پہ یاد کرتی ہیں میں لکھ لیجیے کہ یہ جو معاہدہ اس میں شرط لکھی تھی میں نے کہنے کی یہ نہ چلا گئی بیچاریاں بھی گھروں کے اندر مر جاتی ہیں کہ عدالت کے بیچہ میں اس میں یہ تعلیم تو کہیں کہ گنا رہی قرآن ہے عزیزہ نے من زمانے میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں آج خود اور بھی کے ساتھ میرا تین انش کہا کہ اس इस کے معاملے میں اس مسارکت کے معاملے میں سب سے بڑی چیز یہ جو دل کا بہت ہوتا ہے وہ مانے ہوا کرتا ہے کس کو نہ آنے دینا درمیان کیا ہوا ہے یہ جو حالت ہوتی ہے خود سمیٹ لینے کی یہ آرو آیا کرتی ہے انسان کو ازن کے راستے میں یہ شو بڑا عجیب لگتا ہے گرمی کے زمانے میں ہمارے یہاں کا جو نظام ہے کارپوریشن کا اس کی دریا دلی کے سبکے میں وہ جو ایک ایک کترا طبقہ چپتا ہے ملکے میں سے طرف طرف کے اور وہ برتنوں کی قطار ہوتی ہے وہاں سے وہاں تک لگی ہوئی تو روز اخباروں میں آیا کرتا ہے کہ پانی کے نل پر تھوڑا چل گیا وہ ہوتا کیا ہے وہ بھروسہ جو بارہ دست ہوتا ہے برفا جو طاقتور ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے وہ کمزور کی پالٹی ہے اس کی بجلی کو اس کے مدد کو سکے وہ ہانچا ہے اپنا آگے کر دیتا ہے یہ شکل تو ہمارے یہاں پانی کی کہیں کہیں گی ہے ہر جیسے ملک کے اندر تو پانی کو جام وہاں یہ سورج پانی کی اپنی بارشوں کو کمزور آیا ہے اور دوسرا پیچھے سے اس کو دھکا دے کے ایک طرف نکال کے اپنے برتن آگے کر کے جو بھر لے اس کے لیے لسو تھے اور ہم کہتا ہے کہ وہ میرا تل امپ حق تو اس کا وہ ہے لیکن تم کیونکہ بالا دس من چکے ہوئے ہو اس لیے تم اسے تھکا دے کے اس کو اس کے حق سے معروف کرنا چاہتے ہیں یہ چیز راستے میں ہائل ہو جائے گی یاد رکھو اسے ہائل نہیں ہونے دینا فائن تو حکومت کو فائن ملنا حکانہ بنا یاد رکھو باہمی تعلقات میں نہیں ہونے لگی ہے اس میں بھی حسم کارانہ انداز سے الگ ہو میں نے ارد کیا کہ جب آپ نے اس معاشرے سے کہ جو اس قدر حق کی مخالفت کر رہا تھا سہ ہم باعث آدھار بنا ہوا تھا جنہوں نے لڑائیاں لڑیں جنہوں نے تکلیفیں باہن پہنچائی جب یہ کہا ہے کہ اب ان میں اتنا کی کوئی امکان باقی نہیں رہا ان کو چھوڑ دو تو وہاں بھی لے پائے جمیلہ انہیں چھوڑو بڑی خوبصورتی سے چھوڑو ورنہ چھوڑتے وقت جو کچھ ہوا کرتا ہے معاشروں میں وہ تو ہمارے سارے وہ تو جو ہمارے ہاں وہی جو ایک پنجابی بولی والے نے جو کچھ کہیے وہ نالے ہوئی ہے میری لاد بھی کسی نے دیکھی ٹوٹ بھی نہیں جگ جاندہ بالکل کٹائی تو نہیں ہے یہ سارے نالے تو کہتا ہے کہ اس راستے میں یہ چیز حائل ہو جائے گی یہ جو دوسرے کے حق کو دھکا دے کے الگ کر کے آپ آگے بڑھ جانے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو حکم ہوں گا تک کا الگ ہونا ہے حکم کارانہ اندو قبانی نے خدا بندی کی نگہداشت کر دی اگر تمہیں ڈر ہو کہ ادن نہیں کر سکتے تھے تو پھر نہیں بھائی اس ادن میں ہمارے ہاں تو کوئی ارٹی شکل ہوتی ہے یہ جو نئی والی بیوی ہوتی ہے تو, تو ہمارے ہاں ان شرط کے مطلب یہ کچھ ہوتا ہی نہیں جو نئی بیویاں لائی جاتی ہیں وہ ہمیں پتا کس طرح لائی جاتی لیکن ہوتا یہی ہے ہر جگہ کہ یہ نئی آنے والی ہوتی ہے یہ بڑی چاہیتی ہوتی ہے یہ گارے باز آتی ہے اور یہ جو بیچاری پہلی ہوتی ہے وہ اور اس کے اولاد وہ جس طرح سے وہاں دب کے گزارا کرتی تھی بلکہ ان کو تو اس طرح سے بالکل پسند چھوڑ دیا ہوا ہوتا ہے یہاں یہ شکل ہوتی میں سمجھتا ہوں وہاں یہ شکل نہیں تھی یہ سن تھی کہ بہرحال یہ پہلی جو ہے وہ اس کی اولاد گھر بالکل جنت کا نقشہ ہے دوسری آنے والی جو ہے اس کو انسات کے ماتحت ان جمہ داروں کو پورا کرنے کے ماتحت وہ گھر میں لائی گئی ہے اب جذباتی طور پر ان دونوں کا یکسو ہونا جو ہے یہ ممکن نہیں ہو سکتا جذباتی ابل کر نہیں سکتے کوئی قرآن کو کوئی ایسی چیز جو غیر فطری ہو یا ناممکن ہو اس کو تو بتاؤ فریض کے کہ نہیں کر وہ تو, تو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے انسانی احساسات اور جذبات کا کہ ایسی صورت نہ ہو اگر یہ چیز اس نے آیت کر دی ہوتی کہ جذباتی طور پہ بھی تمہیں میں عدل کرنا پڑے گا تو یہ ناممکن تھا جذباتی طور پہ بات کہہ لینا آسان ہے دشمن سے بھی محبت کرو چاہیے کہ تعلیمی کی دنیا خود صرف گزارکی ہے کہ ناممکن ہے اور سائیکولوجیکل امپوسبلٹی ہے کسی دشمن کہتی ہے محبت تھی کس طرح قرآن کہتا ہے دشمن سے بھی عدل کرو یہ ہے یہ تعلیم جو ممکن ہے محبت نہیں اور کر سکتے عدل کر سکتے عدل کے معامل میں قرآن نے یہ کہا ہے عدل اور عدل کے اندر مقدمے کا عدل اور چیز ہے نیا کے درمیان تعلقات اور قسم کے ہوتے ہیں یہاں ایک عدل تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ دوسرے بچے آئے ہیں یا یہ دوسری زندگی آ گئی ہے ناشر کی عدل زندگی زندگی کا عدل کرتاؤں کا عدل یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اور اگر کہا جائے کہ جذبات کا اور بدھ کا عدل یہ تو تراجی میں نہیں بانٹنے والی چیز یہ نہیں ہو سکتی یہ نقطہ مضبوط کا متوجہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جس میں یہ بات کہ وہاں جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ان حالات میں رہ سکتے ہو اگر تم یہ دیکھو گے عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی ہے تو یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے قرآن نے مدن تس ستی والا ہرس اگر تم چاہو گی تو ابل نہیں کر سکو گے وہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے تو کہتے دیکھیے صاحب قرآن نے کیسا حسین انداز اختیار کیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ ہاں ہاں کر دو تین تین چار تک اور شرکت के تم عدل کر سکو اور یہاں جو ہے ادل کہ تو تم کر ہی نہیں قرآن اجازت بھی دی روک دی ہاں کیسا عجیب کرتاز بھی نہیں روک بھی دی. اور کتنی کاریگری کاری سے روکا کہاں جا کے ساتھ وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہاں ہم نے کہا تو اسے اس سے زیادہ کام لگائیے تو کرنا شروع کیا تو کار مجھے کل تم کالجنس کو ہوا تو تو یہ سلیمان عام تک کی کتاب بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ جائے کہ تو باقی یہ کتاب یہ کچھ کہے بات اس نے یہ کہی ہے خود واضح کر دیا اس نے سلم تختی ممتاز نبین بلاؤ ہرستی تو یہ یہ ہرستوں کا لفظ بتا ہے یہ جذباتی چیز یہ دیکھیے قرآن میں خود نہیں کہہ رہا اس کیا بات کہہ رہا تو یہ ہرستن بہت یہ خالص جذباتی چیز ہے یہ عدل تو نہیں جو کو عدل و مقصود ہے وہ یہ کہ فلاد تمیر و کنڈل نئے دے سکتا ضرور ہر کال ایسا نہ گھر کے اندر رہو کہ تم جھٹے رہو سارے کے سارے ایک ہی جیوی اور اس کے بچوں کے طرف اور یہ دوسری جو آئی بیچاری اس کو ادھر ہر لٹکی ہوئی چھوڑ دو نہ تو یہ ایسی ہے کہ جو اس کی یادی نہیں ہوئی نہ یہ ایسی ہے کہ گھر میں اس کو جب ادن کا سلوک مل رہا ہے یہ بس ویت نام سارو کر دس یہ ادن ہے جو مطلوب ہے لائن تو سہو یا پتا تو لائن میں نہ اکانا ضپور لہن اس کے باوجود یہ کہا ہے کہ اگر کشمکش پیدا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے مساجر کی کوشش کرو یہ چیز پیدا ہو جائے بہت اچھا ہے لائن جو تھا کر رہا تھا بند کے رکھو اگر دیکھو کہ یہ معاملہ کیوں نہیں چل سکتا ان کی مقابت پیدا کرو اب یہاں آیا معاشرے کی یہاں ذمہ داری آتی ہے سر اس ہمارے ذر کے اس بات نظام کے اندر آج کے علم میں بھی اکثر کیسز بھی آئے ہوں گے اور میرے لمبے سے آتے رہتے ہیں بچاری مظلوم بیویاں ان کے بچے یہ حد جم ستم ہوتا ہے مردوں کا کاموں کا اس کے اولاد کے دار کا برداشت کیے جا رہی ہیں سستی چلی جا رہی ہے کس خیال سے کہ شاید یہ سہارا نہ رہا تو اس کے بعد کوئی سہارا ہی نہیں دنیا میں ہمارا تو رہے گا کیوں ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ رات کی روٹی بھی ہمیں کہیں سے مل کر آ جائے اس لیے جو کچھ موقع ہے اسے برداشت کرنا ہوگا ہمیں تو جو سواری نہیں کیا آخر حالات میں وہ یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے نفارکت ہو جانی چاہیے الگ ہو جانا چاہیے ان کا بھی اور بچوں کا بھی عام کا اگر یہ مفارکت کی بات سمجھو کہ اس کے سوار پیارا نہیں اس بات پہ نہ کرو یوگ میں لاؤ کل میں لاؤن حکیم کے تو مانا یہی ہے کہ مت لڑو اس سے سدھار سے سا ہمارے ساتھ پیدا کرے گا تمہارے لیے وہ مجھ کرے گا تمہیں اس سے اس سے نہ لڑو احتیاط نہیں ہوگی موتابی نہیں ہوگی تو بری بس زیادہ ہے ایک مت والا بھی ہے خراب نہیں ہوتا وہ اب یہاں سے روز چلا گئی بار ہو تو ہم نے دیکھا ہے ایسے بےچارے بچے جیسی ایسی متعلقہ عورتیں ان کے بچے ایک وقت آپ ایک وقت ہوتی خدا دکھنگ اس نے کہا ہے کہ ہم تم نہیں کر دیں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں اس چیز کو بڑی وضاحت سے یہی ایک مقابلہ پہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے متعلق جتنی ذمہ داریاں خود دی ہیں وہ ذمہ داریاں اس نظام کی روح سے پوری ہوتی ہیں کہ جو اس کے نام سے غائب ہوتا ہے لیکن جسے حکومتیں خاص بھی اسلامی مملکت اسلامی نظام کہا جاتا ہے اس کے مانے یہ نہیں ہوتے کہ خود کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر سات سو لکھ دیا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جتنی ذمہ داریاں نے اپنے اوپر لی ہیں انسانوں کے قرض یہ مملکت خود دن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احکٹ کرتی ہے پھر اسلامی بنتی ہے یہ جب یہ خدا کے نام کے ایکت کرتی ہے ان لوگوں سے تو اس نے جو ذمہ داری رکھی ہے وہ بھی جی تو اس کو پوری کرنی ہوگی قرآن کی ہر رائٹ ہر حق جو ہے وہ کسی ابلیگیشن یا کسی ذمہ داری کے نتیجے میں اپری ہوتا ہے سب کو بھی اس کی حکومت اس لیے حاصل رکھنے اس کے نام تو جو حکومت قائم کرنے والا ہے منگل کت ہے اس کو بھی عقائد کا حق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ربوبیت کا فریضہ ادا کرے تو آج نے اسی کہا دوسرے مکان سے اس کی عدایت مت کرو کہ جو, جو ہمارے دیش اچھے ہو گیا ہے جس دن یہ ماد نہ مناؤں گا کہ یہ عدا کسی آناج میں کی جاتی ہے اور کہاں قرآن اس دبی اجازت نہیں پہاڑ کر من اب من یہ ہمارے قانون کی طرف پر راتی میں بھی آئے قرآن نکال کر کسی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انہیں نہیں چاہیے ہم ان کو محتاج نہیں رہنے دیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نظام ایسا ہو جا سکی ہے کن چیزیں نظام میں پراپت ہو سکتی ہے کہ وہ جو مہارتیں ملا ہم نے کہا تھا کہ ان کو یہ اس قسم کا ماحول ملے یا سب کچھ ملے وہ دیکھا ہے نہیں مل سکا ہے لیکن بس طریقے کا نقصان پھر معاشرہ یہ انتظام کرے گا کہ محتاج تو نہ یہ رہنے کا ہے اور اس کے لیے کہا کہ یہ کس قسم کا نو آشہ ہوگا پیسے یہاں انتظام ہوگا مرندہ ہے وہاں سے کم آواز ہے ماسک نہ تم دیکھتے نہیں کہ خارجی دنیا میں یہ نظام ہمارا کس طرح نفا ہے وہاں کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا نوتاج نہیں ہو ہوا وہ پھل ڈر سے بھیگ نہیں مانتا کہ مجھے اتنی سامان نشو نماز دو قدم میں پتی اور بڑا ہوں اور میرے اندر یہ خاصیت خانہ ہو کبھی نہیں ہوتا کبھی صبح اس کے ہمیں نند نیک آدمی پارٹی سورج کی کہ لکھنے میاں کچھ کپڑے دو کچھ روشنی دو وہاں کوئی کسی دوسرے کا موقع بھی نہیں ملتا کہا بس یہی نظام تمہارے اندر ہے اور کہا کہ یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں آئلی زندگی کے متعلقہ کام کی باتیں کہیں ہیں بڑی جی بولتا قبضہ الَّذِينَ میں بھی مِنْ قَبْلِكُمْ کتاب قبل کہوں یہ بات تمہیں ہی نہیں کہی گئی یہ تو انسانیت سے بنیادی مسائل میں سے ہے اس لیے اس سے پہلے بھی جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے ہم نے یہی کچھ کہا تھا تمہیں بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ چیز حوالی نے خداون دی کہ یہ باش کرو وہ ان کا اور اگر تم اس سے انکار کرو گے اس سے ہماری مند ہمارا نظام جو ہے اس کی کام ٹوٹ جائے گی ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا فائندہ رنہ ہے مافی تو مال آتے ہماری مافی خان ہماری کہنا تمہاری منت ہماری بہت طرح سے چلی جائے تمہارا ہی کچھ بگڑے گا ہمارا کیا بگڑے گا مپتان اندازہ ہو زمین ہمیں گا دیکھا آتے ہیں وہ تمہارا نو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تم لاکھ آدمی نے جا, جا کے سدھا کرنا شروع کیا چودہ لاکھ نے وہاں جا کے حد کرنا شروع کیا وہ خدا کی منظر سے اتنے پوا لائی اور تکلیت آ گئی اور جن نے نماز وہ چھوڑ دیا پھر اس نے کامنا شروع کر دیا ساتھ وہ دیا سے نہیں چن کے خلاح بنے ہے ننتا کر وہ جا کے پاوج نہ رہ جا گا آنندہ وہ ونی देख तो घनी वो होता है तो जो किसी तरह धामधी के रुपया सुन देता है वो भी होता है मताज नहीं है मैं तुम्हारा मैं हमीदा हाहा हाउस उसका इस्तेमाल बायस हमको पता है ऐसा मुस्को नहीं कि उनको देखो तुम कहो जी लड़ा तुम जीव तेरा क्या अदालत है तेरी बटे हैं اللہ وہی کا وہی وہی ندی ہے جو باعث ہم کو سفائش جس کے بڑا ہے جس کی وہاں کے استعمال کو دیکھ کے نقطے بے ساختہ تاثیم کے جب بات آ گئے کہ کیا بات ہے طبعا. اللہ چاہوں ادوی زیادہ دے زمین گوندہ ہے نا اس کا نام ہوا سنگا بکا پن لا ہے تو عیدا وہی موسم سارا ہو سکتا ہے جو اس قسم کا غنی ہو جو گھنی بھی ہو اور امیر بھی ہو وہی وکیل ہو سکتا ہے وہی سہارا ہو سکتا ہے پورا یہ ہم نے تھا کہ ہم آئے ایک سو بتیس تک آ گئے ایزان ایک سو تیس سے ہم آئندہ دیں گے اور